اس حصے میں آپ سنیں گے بنی اسرائیل کے ستر منتخب آدمیوں کی طور پر دیدار الہی کی زد اور کڑک کا عذاب بنی اسرائیل کو عرض مقدس فلسطین میں داخلے کا حکم الہی اور ان کا انکار میدان تیم میں بنی اسرائیل پر منو سلوہ کا نزور بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قتل اور گائے ذبح کرنے کا حکم ربانی سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا خزر علیہ السلام کے سفر میں پورا سرار واقعات اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات سیدنا موسا علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ رسید کرنا سیدنا موسا علیہ السلام کی وفات اور مدفن کا تذکرہ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا سولہواں حصہ تین سوال پیشکش محمد طارق شاہد ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں لیکن بنی اسرائیل نے چند پا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا لحم فرما دے لیکن اس کے منہ سے شاہ مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا گیا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے پھر موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر برگزیدہ افراد منتخب کیے اور بچڑے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر تور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق صورت العراف آیات ایک سو پچپن اور ایک میں فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّدْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ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 قولا من اشعمتی وسیعت اللہ شعی بسعتین زکتین اور موسا نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسا عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے تو ہی ہمارا سرپرست ہے بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا کہا جاتا ہے کہ موسا علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں کہا تھا ہدنا ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اسی ہدنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا کا معنی ہے راہ پانا اور رجوع کرنا بہرحال اللہ تعالی نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش موسا علیہ السلام جن ستر آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے گفتگو کے بعد جب موسا علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے اے موسا تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے لہذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے اللہ تعالی سورت البقرہ آیت پچپن میں فرماتے ہیں وَإِذ قلتم اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسا سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے موسا علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو یہ ناممکن ہے میرا حال دیکھ لو میں نے خواہش ظاہر کی اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا ایسی خواہش نہ کرو لیکن وہ نہ مانے تب اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کو حکم دیا وہ ان پر گری آن کی آن میں سب لکم اجل بن گئے اب موسا علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے انہوں نے سوچا میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ ستر آدمی کہاں ہیں میں انہیں کیا بتاؤں گا پوری بات سن کر وہ کہیں گے ہمارے افصل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ انہیں زندہ کر دے مجھے تنہا واپس نہ لوٹا آخر اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی سورت البقرہ آئے چھپن میں ہے سُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا جب وہ زندہ ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام ان ستر آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے یہ فلسطین کا دارالخلاف تھا یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جسم بہت بڑے تھے آبادی بہت زیادہ تھی تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے اس کی فتح سے تمام علاقے قبضے میں آ جائیں گے جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ایلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے قلوں کے دروازے بند کر دیے ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے موسا علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ جا ہو کر ان پر ایک ہی بار ہلہ بول دو اور انہیں تحت تیغ کر دو بنی اسرائیل بہت بزدل تھے بہانے بنانے لگے کہنے لگے ہماری تیاری مکمل نہیں ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا کوئی کہتا چار سو سال سے زائد مدد غلامی میں گزری ہم پر غالب رہے اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے میری اطاعت کی میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پا گے اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا ایلیا تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تم ہاتھ تو ہلاؤ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا سورت المائدہ آیت اکیس میں ہے خو سری اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو اس پر انہوں نے جو جواب دیا سورت المائدہ آئے بائیس میں ہے حتى ایموسا منها فعین خرجو منہ فن دلون انہوں نے جواب دیا کہ اے موسا وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے ان کا اہمکانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشا بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے سورت المائیدہ آئے تئس میں ہے وَالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَمَسَّهُم مِّن رَّبِّهِم بَغْيٌ وَخَوْفٌ مُّصِيبَةٌ ۚ فَقُولَا آمَنَّا بِاللَّهِ وَنَخْشَى رَبَّنَا ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نُعْلِنُ وَمَا نُخْفِي دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے جن پر اللہ تعالی کا فضل تھا کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی لیکن بنی اسرائیل کی ایک لاکھ تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی یہاں تک کہ ستر آدمی جو آپ کے ساتھ کوہی تور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ انت فقاتلا قاعدون قوم نے جواب دیا کہ اے موسا جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو ہم یہیں بیٹھے ہیں یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے ان کے مقابلے میں غزوہِ بدر کے موقع پر صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام سے مشورہ لیا انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا تو مقداد بن امر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ارض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہم کو بر کے ماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ صورتحال دیکھ کر موسی علیہ السلام نے دعا کی قال رب انی لا امنك الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین موسیٰ کہنے لگے الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں تو ہمیں ہم اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا قال فإنها فلا ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا پھر اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلے اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں چناچے وہ چل پڑے لیکن وہ بستی نہ آئی سفر کرتے رہے کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے، چالیس سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے اس میدان کو میدان تی ہی کہا جاتا ہے اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا موسا علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے جاری ہوئے سورت العراف آئے ایک سو ساٹھ میں ہے اونا موسا من غریب حسنتروت عین قدع علی میں کل ان سم مشروب ہوں اور ہم نے موسا کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو پس اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی بارہ چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے یعقوب علیہ اسلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے بارہ قبیلے وجود میں آئے تھے جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمے بہتے رہتے کوچ کرتے تو پانی بند ہو جاتا وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے پھر بڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا چالیس سال اسی طرح گزرے چونکہ وہ ایک صحرا میں تھے وہاں سایہ نہیں تھا سورج کی گرمی کی شدت تھی آخر انہوں نے کہا اے موسا اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں آپ نے دعا فرمائی اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا اللہ تعالی سورت العراف آئےت 160 میں فرماتے ہیں عليهم الغمام اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے اللہ تعالی سورت العراف آیت 160 میں فرماتے ہیں وَأَنزلنا عليهم المن اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا ان چالیس سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی آخر وہ سب موسا علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے اللہ سے دعا کی تب اس سلسلے میں وہی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آج سڑسٹھ میں فرماتے ہیں وہ قول موس علی قومی بکور کو خزون حضو کال اروضو بل اکون منل جہلی اور موسا نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں موسا علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے وہ کہنے لگے بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے انہوں نے جو جواب دیا وہ سورۃ البقرہ ایت 68 میں ہے قل ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارغ ولا بک بین ذلك ما انہوں نے کہا ایموسا دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ اس پر وہ بولے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُ النَّاظِرِينَ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو چمکیلہ اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا سورة البقرہ آیت ستر اور اکھتر میں ہے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَنُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثِ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ وما يفعلون وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں پتا نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے موسا نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی ہل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو تندرست اور بےداخ ہو انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ضبح کر دی موسا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ صورت البقرہ آیت بہتر اور تہتر میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ ہے مَا مخری تَكْتُمُونَ تک تمون بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ کا اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جس پر لگا دو وہ زندہ ہو جائے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے بتایا میرا قاتل فلاں شخص ہے یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا اس موجود کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں انہی چالیس سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا ایک دن موسا علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا ایک شخص نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے آپ نے جواب دیا میں ہوں اللہ تعالی کو یہ انداز پسند نہ آیا اگرچہ بات درست تھی آپ اللہ کے رسول تھے آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا اللہ کو تو عاجزی پسند ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے موسا علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا سورت القحف آیت ساٹھ میں ہے اور جب موسا نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا پھر میں عرصۂ دراز تک چلتا رہوں گا موسا علیہ السلام کے کے سفر یوشا بن نون تھے یہ بھی نبی تھے موسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باگ ڈور انہوں نے ہی سنبھالی تھی سورت القحف آئے 61 میں ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی موسا علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے یوشا علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسا علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشا علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ ناشتہ کر لیں یہ تذکرہ سورت القحف آئے پینسٹھ میں ہے وَمَا أَنْسَانِيَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ مَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لے آؤ ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا تھا دراصل شیطان ہی نے مجھے بھولا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا موسیٰ نے کہا یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا موسا علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی قرآن کریم القحف آیات 66 تا 70 میں ہے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 موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسا نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں اس مقام سے موسا علیہ السلام نے یوشا بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا اب موسا علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا سورت القحف آیات 71 تا 73 میں ہے فانقلق الحائ التا اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا ان را قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قَالَ لَا تُعَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ اَمْرِ عُسْرًا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے خضر نے اس کے تختے توڑ دیئے موسیٰ نے کہا کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب دھوب جائیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی خضر نے جواب دیا میں نے پہلے ہی تج سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسا نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑی اور مجھے میرے کام میں میں تنگی نہ ڈالیے کشتی دیکھی وہ محنت کرتے تھے کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا انہیں اور موسا علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سوراخ کرنے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی موسا علیہ السلام نے اس فیل کو ناپسند فرمایا اور بولے کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے خزر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے موسا علیہ السلام بولے واقعی میں نے اجرت سے کام لیا انہوں نے معذرت کی سورت القحف آئے 74 تا 76 میں ہے غلام کو نفس نفس لقی ان قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صدرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے خضر نے اسے مار ڈالا موسا بولے کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں یہ تو آپ نے بڑی بےجا اور ناپسندیدہ حرکت کی وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسا نے جواب دیا اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے گا یقیناً آپ میری طرف سے حد عزر کو پہنچ چکے ایک بار پھر سفر شروع ہوا سورت القح آج تا اٹھتر میں ہے کو أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن کو فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے اب انہوں نے وضاحت کی سورت القحف آیت انسی میں ہے اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا کشتی تو چند مسكينو کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا سورت القف آیت اسی اور اکاسی میں ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن میں اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز اور پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ عنایت فرمائے تیسرے واقعے کی وضاحت سورت القحف آیت بیاسی میں ہے فأراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما من ربك دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بہت نیک تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورت القحف آیت بیاسی میں ہے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وہی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیے اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے جیسا کہ یہ علم موسا علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا بنی اسرائیل میدان تی میں چالیس سال تک مسلسل محصور رہے اسی یسنا میں ہارون علیہ السلام وفات پا گئے انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے صرف دو سال بعد موسا علیہ السلام بھی وفات پا گئے ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی امام بخاری رحمت اللہ اللہ نے ابو رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا جب وہ آئے تو موسا علیہ السلام نے انہیں تماچا مارا وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور ارض کیا باری تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ان کے پاس جا اور اس سے کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی انہیں زندگی مل جائے گی موسا علیہ السلام نے ارض کیا اے پروردگار پھر اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا پھر بھی مرنا ہے تب موسا علیہ السلام نے ارض کیا تو پھر ابھی صحیح پھر انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین یعنی پھینکنے کی مقدار کے برابر قریب کر دے ابو حریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسا علیہ السلام کی قبر بتا دیتا وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہے اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں لیکن آخر موت ہے صورت الزمر آیت تیس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں موسا علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے اور صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے اللہ تعالی نے آپ کو مسجد اقسا کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا اور اس طرح اللہ کے دو عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا محترم سامعین ابھی آپ آب دارال سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا سولہ حصہ تین سوال سن رہے تھے قصص الانبیاء کے ستر حصے صندوق کی واپسی میں آپ یہ سنیں گے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 لشکر جالود کی شکست اور دابود علیہ السلام کی بادشاہت